آپ کا میزبان محمد جنید اقبال استقبال عید کے پروگرام کے حوالے سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے جب میں افطار کر رہا تھا تو مفتی صاحب سے ایک موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے ایک انش انش انش انش انش انش انش اور انہوں نے کلیئرس اور میں اپنے, اپنے فہم بقابق اب اس حوالے سے سوچ کر بات بات کرنے جا رہا ہوں بات یہ نام کی جمت الواح کو اب گزر چکا رمضان المبارک کا مہینہ بھی موم مو بیش اب ہمارے درمیان سے جدا ہو میں سوچ, میں سوچ رہا تھا ناظرین کہ اگر تخیل ہی تخیل میں ہم ایک بات محسوس کرنے کی کوشش کریں تو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس اس, اس وقت چل رہا ہے وہ اعلی سطح کا اجلاس ناظرین اس جگہ پر چل رہا ہے کہ جس جگہ کا ادراک ہم انسانوں کو نہیں ہو سکتا اس اعلی سطح کے اجلاس میں بڑی ہی اعلی سطح کی گفتگو ہو رہی ہے پوری کی پوری کابینہ موجود ہے اور کابینہ کا ہر فرد جو ہے وہاں پر یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کی پلاننگ کی کوشش کر رہا ہے ایک ایک پلاننگ کے اوپر گفتگو ہونے کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے اور سب سب یہ بھی محسوس کیا, کیا جا رہا ہے کہ کس انداز سے اس کو اب, کو اب عمل پہنا چاہیے وہ اعلی سطح کا اجلاس ناظرین دراصل اس کو جو لیڈ کر رہا ہے اسے ہم اطان لئین کہتے ہیں ان اس وقت اپنی پوری وقت اپنی پوری کی پوری ضروریتوں کے ساتھ ہے اور تمام کابینہ کی جو شیاتی ہیں وہ اس بات پر, پر اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کس انداز سے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنا چاہیے اب تو ناظرین ایک جشن کا سما ہے شیطانوں کے درمیان اس لیے کہ تمام کی تمام ضرورتیں اب اس بات کو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جن مسلمانوں نے پورا کرا دان روز و تقوا کی پہی کے ساتھ گزارا, گزارا ہے مسلمانوں, مسلمانوں نے لال نقم تتکون کے فلسفے کو جان لیا اس کو, اس کو سمجھ لیا ہے اس کو محسوس کر لیا ہے اور تقوے کی اصل روح کو حاصل کر لیا ہے جن مسلمانوں نے نمازوں کو ادائے ٹائے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہے جن مسلمانوں نے فاخہ فاخہ کی حیثیت دیتے ہوئے نہیں رکھا بلکہ روزے کو اس سب رکھا کہ انہوں نے اپنی،, انہوں نے اپنی نگاہوں کا روزہ بھی رکھا اپنی زبان کا روزہ بھی رکھا اپنے ہاتھوں کا روزہ بھی رکھا اپنے قدموں کا روزہ بھی رکھا قلب کا روزہ بھی رکھا, بھی رکھا کہ کسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیا بس صرف شریعت کو تو آج شیاتی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان تمام مصر تحس کیسے کیا جائے ناظرین ان کا فوقی مسلمان ہے کہ جو پورا کا پورا رمضان نہایت عیدت اور احترام کے ساتھ گزارتے رہے عبادات میں بہت زیادہ روح پیدا کرتے رہے کہ جنہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کلا کی تلاوت کی اس کا ترجمہ پڑھا اس کی تفاسیر پڑھی اور اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر پرانے کو پر کرنے کی کوشش کی ہے ٹارگٹ کا چار... کا اس وقت یہ ہے ان کا ٹارگٹ اس وقت وہ مسلمان ہے جو رات کو تحجد ادا کیا کرتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آنسو کو بہایا کرتے تھے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے تمام درخواستوں کو پیش کیا کرتے تھے اپنی تمام حاجتوں کو پیش کیا کرتے تھے اپنی تمام خواہشات کو پیش کیا کرتے تھے اور اللہ سے جہنم کی نار سے خلاصی مانگا کرتے تھے ناظرین ان کا ٹارگٹ وہ مسلمان ہیں ان شیاتین کا ٹارگیٹ وہ مسلمان بھی ہیں ناظرین جو سحری کے وقت اپنی تمام عبادات کو اللہ کے حضور پیش کر دیا کرتے تھے ان کا ٹارگیٹ وہ مسلمان بھی ہیں ان کا ٹارگیٹ ناظرین وہ مسلمان بھی ہیں جو سحر کرنے کے بعد جب وبساؤں میں غدن نوی تو شاہ رمضان کہا کرتے تھے اور فجر کے لیے اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری دن کی ابتدا اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے ہونی چاہیے ان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں ناظرین ان شیاتین کا ٹارگیٹ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس رمضان میں بیچ کے سچی اور پکی توبہ کی ہے اور اللہ کے حضور اپنے تمام گناوں کی معافی مانگی ہے اور استدا کی ہے کہ یا الہ العالمین آج تک جو ہم اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرط تھے اے پروردگار تو ہم پر اپنا کرم کردے اس سے کریم رمضان کے سبکے سے کہ آج سے ہم ان شاء اللہ تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کا ٹارگیٹ ناظرین وہ لوگ بھی ہیں ان کا ٹارگیٹ وہ لوگ بھی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے شراب سے توبہ کی جنہوں نے جوئے سے توبہ کی جنہوں نے سٹے سے توبہ کی جنہوں نے سوچ سے توبہ کی جنہوں نے بدکاری سے توبہ کی زناار سے توبہ کی جنہوں نے والدین کی نافرمانی سے توبہ کی جنہوں نے قطع رحمی سے توبہ کی جنہوں نے غیبت سے توبہ کی جنہوں نے چغلی سے توبہ کی جنہوں نے حسد سے توبہ کی جنہوں نے جھوٹ بولنے سے توبہ کی کم توڑنے سے توبہ کی غرض کے ایک خرافات سے ایک ایک گناہ سے توبہ کی اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ناظرین ان شاءطین کا وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے عبادات کو صحیح طور سے ادا کیا اور تاس راتوں میں جاگ جاگ کر جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات ان میں موجود تھی اپنے آپ کو بخشوایا اور اپنے گناہوں سے خلاصی حاصل کی اور ناظرین ان کا ٹارگٹ وہ لوگ بھی یعنی ان شاء کا ٹارگٹ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے رمضان حاصل کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کیا جنہوں نے رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی کچھ نہیں پایا جن کو رحمتوں کا شرا پکارتا رہا اور وہ اپنے کانوں پر کفل لگا کر سوتے رہے جن کو مغفرت کا اشترا بار بار کہتا رہا کہ اپنے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولو مگر ان کے دلوں کے دروازوں پر فل لگ چکے تھے ان کا ٹارگٹ نازی وہ لوگ بھی ہیں ان کا ٹارگٹ وہ لوگ بھی ہیں جن کو جہنم سے نجات کا بار بارحال بلاتا رہا اور پکارتا رہا کہ خدارہ اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا کی آگ اگر جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے تو سمجھو کہ وہ کتنی خطرناک آگ ہے لیکن اس کے باوجود وہ تو دراصل دنیا کی رنگ لنیوں میں مست تھے دنیا کی رانائیوں میں مست تھے وہ رات کو شراب پیا کرتے تھے دن کو سو کافی روزہ روز رکھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ناظرین ان کا ٹارگٹ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو رمضان کے مہینے کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسی انداز سے رکھا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے حق کی نمازیں تم ادا کر لو ہمارے حصے کی توبہ کو تم کر لو اور انہوں نے ناظرین پورا کا پورا رمضان گزار دیا دیکھیں ناظرین یہ جو اعلی سطح کا اجلاس اگر آپ محسوس کریں اس وقت شیاتین کے درمیان چل رہا ہے ان کا ٹارگٹ وہ لوگ بھی ہیں جو آج کی رات بازاروں میں جا کر شاپنگ کریں گے خرافات کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے بدکاریاں کیا کریں گے اپنی زبان سے بدکاریاں کیا کریں گے ہر گلی پر ہر نوکڑ پر کہیں نہ کہیں شیتان کی ضروریت کھڑی ہوگی اور وہ ہمارے دلوں کو گدگدائے گا کہ ذرا دنیا کی طرف لپک کے تو دیکھ ذرا دنیا کی طرف دیکھ کر تو دیکھ درہ ان حسین نظاروں کو دیکھ کر تو دیکھ ارے کیا ہوگا تو نے پورے رمضان عبادت کر لی ہے ذرا تھوڑا سا اپنے دل کو مچلنے دے ذرا لطف حاصل کرنے دے کیونکہ اس تسکین میں اور اس لطف میں تو تیری زندگی موجود ہے ٹارگیٹ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین بہت اس وقت مائنڈ بلوئنگ کر رہے ہیں شیاتیں بہت زیادہ ذہن لگایا ہوا ہے انہوں نے بڑی پلیننگ چل رہی ہیں بڑی کیلکولیشنز چل رہی ہیں اور واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنا ہدف مکمل طور پر سامنے رکھ لیا ہے ان کے سامنے ایک ایک چیز موجود ہے ان کو پتا ہے کہ کس انداز سے اب مسلمانوں کو گرانا ہے اور ان کی عبادتوں کو فس کرنا ہے کس انداز سے مسلمانوں کو ان کے منہ کی کھلانی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم تم سے جیتتے ہیں کیونکہ ہم تمہارے خون میں دونوں میں دوڑتے ہیں تمہارے خون کے ساتھ اردے کرتے ہیں لیکن واللہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے ناظرین کہ شائقین کتنا ہی اعلی سطح کا اجلاس کریں ارے ارے رحمان کا کام ہے کرنا رحم کا کام ہے اپنے بندوں بندوں کو سما اور ان کا کام ہے اپنی رحمت ہے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا بس ہمیں یقین, یقین یہ کہ وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس مکمل طور پر نیس ہو جائے گا اور ہم حق والوں کی اور حق کی بات کرنے والوں کی مان وال انشاءاللہ جیت ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کی ساتھ استقبال عید اور لہلت الجائزہ کے حوالے سے گفتگو آپ شامل ہوں گے ایک مستو فید، مستو فید. اس طرح عید اور للت الجائزہ کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت میں نے اجلاسان خان کی, اجلاس کی قیادت میں اس وقت, وقت چل رہا ہے اور, اور کسی نہ کسی طور سے مسلمان دوبارہ تحسین کو کو کرنے کے حکمت عملی ام، تیار کی جا لی ہے لیکن ناظرین، ناظرین، یہ ہم کو بتائیں گے کیا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں ہمیں کس انداز سے اب اس رات کو گزارنا ہے یہ ہم اللہ مفتیان تیان سے پوچھ ہب تک پہنچائیں گے اور ہمیں کس انداز سے اس کو بنانا چاہیے یہ بھی ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ سب سے پہلی شخصیت جو تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے عرد العزیز ہیں،, ہیں شیخ الحدیث ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ممتاز محبر ہیں،, ہیں قاری قرآن ہیں بہت ہی خوبصورت انداز محترم جناب مفتی سہیل جدی صاحب، جدید میں تھے، سید سید زادے ہیں، اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ کے تمام سوالات پر گفتگو فرمایا کرتے ہیں محترم جناب علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں بات کا آغاز تو ضرور کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ اب یہ نشست ہماری نہ ہو یہ نشست آپ کی ہو اور کیسے ہوگی ٹیلیفون لائنز اس وقت آپ کے سامنے نمبرز موجود ہیں کھلی ہیں یہ ایوان آپ کا منتظر رہے گا اس ایوان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آئیے ہمیں جوائن کیجئے اور ہم سے گفتگو کیجئے آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام کرتا ہوں اور بات یہ ہے کہ جمع الوادا تو شاء اللہ گزر گیا ممکنہ جو ہے وہ چاند رات کی بھی ایکسپیکٹیشن ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا? ہوتا, ہوتا ہوتا ہے ایک الگ معاملہ ہے جب اناؤنسمنٹ کیا آپ کے آپ بھی منتظر ہیں ہم بھی منتظر ہیں دنیا میں تمام دیکھنے والے منتظر ہیں مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اعلیٰ سطح کا اجلاس اس وقت شیاتی کا چل رہا ہے بنیادی طور پر شریعت کیا کہتی ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے دیکھو جنید بھائی یہ اعلی سطح کا اجلاس آپ نے ذکر کیا اعلی سطح تو اس لیے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہے <تصفح> لیکن اپنے مقاصد کے اعتبار سے گھٹیا ترین درجے کا اجلاس مل جی. اور حدیث کریمہ کے مطابق ان کی پلاننگ کو اگر ہم ظاہر کرنا چاہیں تو سید امام غزالی علیہ رحمت الباری نے قروب میں اس کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان نے اپنے لیے کچھ محلتیں مانگی تھیں حدیث طویل اس کا مختصر یہ کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے رب تو مجھے بازاروں کو میری مسجد بنا دے۔ اللہ اور عورتیں اور میوزک میرا ہتھیار ہوں گے تو اب دیکھیے اس رات میں جو سب سے زیادہ یوں کہہ لیجیے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ انہیں بازاروں میں ہوتی ہے کہ شیتان کے مساجد ہیں اور اس کے علاوہ عورتوں کا جو آتا بندہ ہوتا ہے پھر انہیں مرد حضرات میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ برائیوں کی ابتدا ہوتی ہے ارے اس کے پیچھے مقاصد تو نہیں ایک ہوتے گے کہ اب شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے مگر اگر شیطان مقاصد کے اندر ہے اپنے گھناؤنے مقاصد بھی حاصل کر لیتا ہے مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن جہتوں پر شیطان اس وقت ٹارگٹ کر سکتا ہے محمد یہ بات تو فیکٹ ہے کہ شیطان نوئے انسانی کا اضلی دشمن ہے جی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے <تصفح> اب ماہ رمضان میں مسلمانان نے عالم میں عبادات کی روزے رکھے اور وقت تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کیا اور ایسا قرب کے اللہ رب العالمین کماتا ہے کہ روزے دار کی بو میرے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ عزیز ہے. جیب جیب تو اب یہاں یہ رات جب آتی ہے جو ممکنہ ہم چاند رات بھی کہتے ہیں اسے عید کی رات بھی کہتے ہیں تو اس رات کو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آنے عالم کی پورے ماہ کی عبادت جو ہے وہ ہو جائے اس کی تمام عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور اس رات میں, میں اس سے دنیاوی لاہو لہ لب ایسا منہم کر دوں کہ وہ اللہ تبارک کا اور اس کے رسول کو یکسر نظر انداز کر دے اور لاہور لا لائب میں پڑھ جائے کہ دنیاوی مات میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دینی احکامات کی متقل خبر ہی نہ ہو اور آن کی رہنے کی, کی عبادت اس کی ایک طرف ہو جائے اور دنیاوی ہو غالب ہو جائے اور یہ اللہ سبارک وطالعہ سے دور ہو جائے صاحب کیا سمجھتے ہیں؟, سمجھتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر جا کر ایک مسلمان جو ہے وقت کی سیرت کی زور زور کی ندی کی نماز کی روز تلاوت کلام پاک کی تحجد گزار ہوئے کیا آپ سب سے, سب سے پہلے وہ لوگ،, وہ لوگ ٹارگیٹ ہوں گے یا وہ ہوں گے جو بہت آسانی سے ترنے والا بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر دونوں نے گفتگو فرمائی،, فرمائی ہے بتاؤں گی جس طرح کیا آپ نے شاہ فرما کہ اس کا ٹارگیٹ کون لوگ ہوں گے یقین ان ٹارگیٹ تو اصل, اصل میں وہ جنہوں نے صالحین کی صحبت نہ اٹھائی اور اس نے کے اندر اپنی اصلاح کے ذرائع شعیت متحرہ نے رکھے ہیں اس کو کار نہ لایا کیونکہ جنید صاحب انسان کی زندگی جو ہے وہ علماء متکلمین اور صوفیات دونوں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی زندگی قوت ملکی اور قوت بہینیت کا ایک مجموعہ ہے یعنی انسان کے اندر قوت بہینی ہے اور قوت ملکی بھی بات جاری رکھیں گے صحیح صاحب نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہمرے آپ کے ساتھ اور ملاقات ساتھ ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صحفے کے بعد۔ استقبال عید اور الجائزہ کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان حمد جنی اقبال حاضر خدمت ان شاء اللہ سے کچھ لمحوں کے بعد ہم آپ کو اسلام آباد میں اس اجلاس میں لے کے چلیں گے جہاں پر مفتی اعظم پاکستان چیئرمین رویت لال کمیچی محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہو رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ چاند کے معاملے پہ جو ہے وہ ایک رائے بھی قائم ہو جا اور ساتھ ساتھ رویت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ آج چاند نظر آیا کہ نہیں آیا صحیح صاحب کیا فرمائیں گے کہ وہ بات کر رہے تھے اسپیسیفک ٹارگیٹس کے حوالے سے وہ لوگ کے جنہوں نے عبادات کی پابندی کی ہے وہ سب سے پہلے ٹارگیٹ ہے شیاتیین کا یا وہ لوگوں نے پورے کا پورا رمضان جو ہے ایسے گزار دیا دی سوال کیا آپ نے کہ دونوں طبقوں کو آپ نے سم رکھ دیا کہ ٹارگیٹ کون سا اس وقت ہلکا ہوا ہوگا کون سا گرو ہوگا تو اس میں دیکھیے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے وہ اپنے آپ کو چارج اور مستحد کسی چیز سے کرتا ہے شیطان کے وار کو کس چیز سے روکتا ہے تو انسان کی تخلیق کے اعتبار سے یہ کہ اس کی زندگی دو چیزوں دو سطحوں پر ہے ایک قوت ملکی اللہ نے اس میں نورانی اور فرشتوں والی قوت رکھی ہے اور ایک قوت بہیمیت اور جس چیز کا نفس تقاضہ کرتی ہے تو بہیمیت درندگی اور بہمت والی رکھی ہے کہ جس کا تقاضا دنیاوی شہبات اور تلزذات اور شیطان کے مشورے کو قبول کرنا ہے اور قوت ملکی ہے کہ جو قوت بہینیت کو زیر کرنا چاہتی ہے اور بندے کو خدا رحمان کے قریب کرنا چاہتی ہے تو یقیناً یہ دونوں پریکٹس کے ذریعے اور دونوں ایک عمل کے ذریعے جد و کے ذریعے احساس کے ذریعے ان کا اتار چلا ہوتا ہے اب اگر جس نے علماء کی صحبت پایا اور صالحین کی صحبت پایا پورے رمضان اس نے اپنے آپ کو تقبے کے لیے گویا کے وقف کر دیا تھا تو اس سے بہت قوی امید ہے کہ اس کی قوت ملکی یقیناً قوت بہیمیت پر غالب ہو چکی ہے اور جب قوت ملکی قوت بہینے پر غالب ہو جاتی ہے تو شیطان کا وار اس پر نہیں چلتا خدا کے انوار اس کو بچا دے اور وہ جو تر نوالا بہت آسانی سے بن جائیں گے جو شراب میں پڑ جائیں گے جوئے میں پڑ جائیں گے جنہوں نے رمضان کا بھی نام رکھ رمضان بھی ان کے لیے ایک عام بس بھوکا پیاسا رہنے کا ایک مہینہ تھا جس کو کہتے ہیں نا ڈائٹنگ ہم کر لیں گے یعنی جس کو ڈائٹنگ سمجھا جاتا ہے کہ بس چلو اب ہو گیا تو تھوڑا بھوکا پیاسا رہ گے ختم کر دیں گے تو جو روح رمضان اور رمضان سے محروم رہے تو یقیناً انہوں نے قوت ملکی کو اپنی بلند نہ کیا بلکہ قوت بہینیت کی سطح بلند ہوتی رہی اور وہ نورانی قوت جو اصفلی گرتی چلی گئی تو رمضان میں جب انہوں نے خدا کے بات کو نہ مانا اور نفس کے شرارے کی طرف ہی گئے تو یقیناً جب شیطان آزاد ہو گیا تو دو دشمن سامنے آ گئے ہیں <تصفح> ایک نفس ہمارا ہے اور شوق دونوں دوسرا شیتان ہے تو اس کے سامنے وہ بندہ کیسے رک سکتا ہے اچھا <تصفح> ناظرین میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عید کیسے گزارنی چاہیے عید سے پہلے عید کی تیاری کس انداز سے ہونی چاہیے کیا سادگی سے ہو یہ نمود اللہ نمائش اس میں شامل ہو کیا اسرا پیجا ہو یا بہت ہی معتدل انداز سے گزارنی چاہیے توازن ہو یا ہم کسی ایک جگہ پہ خاص اپنا رجحان کر لیں اور وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ غریب ہیں یا تمامہ ہیں مساکین ہیں ان کا خیال ہمیں کس انداز سے کرنا چاہیے لیکن اس سے قبل لہلت الجائزہ جس کے بارے میں یہ واضح طور پہ بات آتی ہے کہ پورے رمضان جتنے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے اس کے برابر اس رات بخشش کرتا ہے اگر ممکنہ طور پہ آج چاند ہو گیا تو آج للت الجائزہ ہوگی ورنہ کل تو انشاءاللہ ہوگی ضرور مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ للت الجائزہ کی جیسے کہ روایتوں میں فضیلت ملتی ہے میں ایک چیز اپنے ذہن کے مطابق اپنے فہم کے مطابق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھا یہ کہ جس وقت امتحان کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے یعنی پوری محنت کی اس وقت پتہ چلا کہ آپ موڑ کے کھڑے ہیں تو للت الجائزہ کا کانسیپٹ بالکل اس طرح کا نہیں ہے؟ بلا شبہ آپ نے جو بات بیان کی وہ ایسے ہی ہے لفظ للت الجائزہ کا معنی ہی انعام کی رات ہے ٹھیک ہے اور یہ ان لوگوں کو اس رات انعام دیا جاتا ہے جن لوگوں نے مزدوری کی مزدوری سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اور اس رات میں اللہ جل شاہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد فرما تقریباً ہر روز دس لاکھ آدمی کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو اب اللہ تبارک کو تعالیٰ کی جانب سے تو مقصرت کے پروانے مل رہے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ دنیا داری میں لگ کر پیٹ کر کے ہو گئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں, نہیں, نہیں. معاملہ یہ ہے اچھا ایک بات یہ بتائیے صاحب کہ للت الجائزہ کے موقع پہ بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے انتیسویں شب تک عبادت کی اور اس کے بعد ہم شتر بے موار کی طرح بازاروں میں پھریں اور تفریح کریں اور موج مستی کریں اور زندگی کے مزے لوٹیں بنیادی طور پہ اس رات کی فضیلت جو علماء سے ہم نے دیکھی ہے اور سیکھی اور سمجھی ہے میں چاہتا ہوں اس پہ آپ خاص امفیس کریں کیا وجہ ہے کہ للت الجائزہ کی حیثیت یا اہمیت ہمارے نزدیک صحیح طور سے نہیں آ پاتی اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح کے ستائیس شب کی اہمیت ہے لیکن انتیس شب کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ ممکنہ شب قدر اس میں بھی ہوتی ہے یہ شب قدر گھومتی ہے تو اسی طریقے سے جو آخری رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات یا عید کی رات کہتے ہیں لہر جائزہ کہتے ہیں شدی اصطلاح میں تو اس رات کو لوگوں نے اکثر طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا ہوا ہے انہوں نے اس رات کو جو ہے وہ شاپنگ کے لیے مختص کیا ہوا ہے اب ہے آپ دیکھیں کہ پوری رات پورے یعنی پورے ماہر رمضان میں عبادت کی لیکن خاص طور پر وہ لوگ بھی جو عبادات میں لگے رہتے ہیں لیکن اس رات میں وہ مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جا کر اپنے لیے شاپنگ کرنا لیکن مجھے یہ بتائیں بھائی کہ جب یہ اتنی اچھی رات ہے عبادات والی رات ہے تو آپ شاپنگ کسی اور دن کر لیں آپ اس دن اللہ تبارک کا مطالعہ کے لیے مختص کرتے ہیں جہاں پورا مہینہ مختص کیا ہے اس رات کو بھی مختص کریں پھر دیکھیں کہ اللہ سب پر انعام اور کروں گی کتنی بارش فرماتی ہے بلکہ بہت ہی اچھا ہو اگر ہم شابان کے آخر میں اپنی شاپنگ کر کے اپنی ساری تیاری رکھیں اور رمضان کا اہتمام شروع فرماتا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں اس آتا فدا فرماؤں گا یہ فرما اس بھی کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں اس کی خود جزا ہوں صحیح صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت اوبیسلی شیطان پلاننگ تو کر رہا ہے اسی ضروریتیں بھی پلاننگ کر رہی ہیں ٹارگیٹس دیے جا رہے ہیں ملک دیے بازار بٹ رہے تمہیں یہاں پہ متعین کیا گیا اور سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا, کیا کیا بات یہ ہے کہ اس رات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خرافات بہت زیادہ ہوتی نظر آتی ہیں یعنی وہ لوگ بھی جو جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پھسل جایا کرتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں بنیادی وجہ اس میں ہے کہ بازار جانا وہاں سے چیزیں اپنی ضرور کی خریدنا یہ شرم کوئی ناجائز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بالکل جائز ہے لیکن اس میں یہ کہ جانی بینڈ سے یعنی جہاں پر مستورات آتی ہیں خواتین آتی ہیں اور جہاں سے مردات جاتے ہیں دونوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو خواتین آ رہی ہیں تو جو ان کے نگہبان ہیں جو ان کے مصول ہیں ان کے والد ان کے شوہر تو ان پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ رات کے اس پہر کے اندر اور جہاں پر مردوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے یہ مردوں کا جناب اتنی بڑی آمد ہے آمد و رفت کی جگہ ہے وہاں پر خواتین کو چھوڑ دینا تو یہ کس طرح ہو سکتا ان کی وہ خریداری خود بھی کر سکتے ہیں یہ دن کا کوئی وقت اس کے لئے مختص کر کے کہ جناب جو ہے کہ وہ تمام معاملات اٹھ سکتے ہیں یہ جو جناب یہ ہوتا کہ اس میں احساس کا فقدان ہے یعنی ہم نے اگر مدرس کے پاس بیٹھ کر محل کے پاس بیٹھ کر ایک اللہ کے سارے شخص کے پاس بیٹھ کر آنکھوں کے پردوں کے بارے میں سنا تھا کانوں کی سماعت کے بارے میں سنا تھا اس وقت ہمارا جگر گویا کے پانی ہو رہا تھا اور ہم ہل گئے تو انہی احساس کو دیکھیے کبھی غافل نہیں غافل نہیں ہوتا اس کے اندر عراق کے اعتبار سے القان نفسی کا ایک عنصر موجود ہے آپ کا ضمیر موجود ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے انسان اگر خواہ و فاسک و فاجر جو بھی اگر وہ غلط کام کام کرتا ہے تو القاعین نفسی اندر کا آدمی اسے جواب دیتا ہے تو شریعت متحرہ نے اس کو بڑا شدہ کامل بنایا ہے اور جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ آپ سے گفتگو کرتا ہے یعنی وہ اندر کا انسان آپ سے گفتگو کرتا ہے آپ کے مشب و فراز کی زندگی کو وہ بیان کرتا ہے تو کاش اگر ہم احساس کو یہ بیدار کر لیں کہ رب کریم نے ہمیں چلنے کے آداب کیا بتائے بیٹھنے کا آداب کیا بتائے دیکھنے کا آداب کیا بتائے سننے کا آداب کیا بتائے اور اگر ہماری ماتحت ہماری مستورات ہیں بیٹیاں ہیں بہن ہیں بیویاں ہیں تو ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا ایک حدیث سے یہاں پر مویش کر دوں سعید عالم فرماتے اگر بندہ سجدے میں پڑا ہو اور اس کی بیوی یا اس کے گھر کی جوان بچیاں بازار میں آزاد پھر رہی ہوں تو جہنم میں اس کے لیے گھر تیار ہو گیا ہے یعنی اس کا جو سجدہ ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی وہ جو بیویاں اور جو بیٹیاں اور بہویں جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں وہ دراصل جو ہے آپ ذمہ دار کیجیے گا آپ جو ذمہ دار ہے اس کا مصول ہے اس کی ذمہ داری کے جب وہ احساس کو نبھائے اور معاشرے کی تشکیل جو شریعت متحرہ نے دی ہے اس کو مرحود کھاتے رکھے اور جو مرد حضرات ہیں وہ جو مرد کا زیور ہے آنکھوں کا پردہ یہ تو وہ اس کا خیال رکھے تو انشاءاللہ اچھا اب یہ تھوڑا سا بات کو ہم اور مزید آگے بڑھاتے ہیں چاند کے حوالے سے رویت کے حوالے سے بنیادی طور پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اے, ہمارے یہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ صاحب ایک عید جو ہے وہ ہو جائے یا ایک چاند ہو جائے مفتی صاحب اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے یہ تصور ایک خیالی تصور ہے بھو, ہے تو بہت اچھا हुँ. لیکن حقیقت سے دور ہے کیونکہ ایک عید منانے سے لوگوں کو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مسلمان جو اس کو انجوائے کر رہے ہو خوشی منا رہے ہو حالانکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جس وقت ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت امریکہ کا مسلمان سو رہا ہوتا جب ہم لوگ اپنی خوشیاں منا کر سونے لگیں گے تو تب امریکہ والا جاگے گا تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اب اس کو چاند کے حوالے سے منسلک کر کر اس بات پہ زور لگایا جانا کہ جناب ساری دنیا کے ایک ہی ڈیٹ کر دی جائے تو یہ دراصل حقیقت سے منہ مو موڑنا ہے ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے شامل کرتے ہیں اس ایوان میں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم, السلام علیکم, علیکم, علیکم السلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکریہ آپ عید کس طرح منانی چاہیے ہلو آپ کو بتاتے ہیں بھائی کہ عید کس طرح منانی چاہیے ان شاء جب موضوع آگے بڑھے گا تو ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی ادیس صاحب یہ فرمائیے کہ رویت کی شرائط کیا ہیں بنیادی طور پہ دیکھیں چاند کو دیکھنا رویت کا مانا ہی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جب تک چاند کو دیکھا نہ جائے اپنی آنکھوں سے تو اس وقت تک رویت جو ہے وہ نہیں پائی بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شخوے کے بعد بتاؤ کا میزبان محمد عید للت الجائزہ اور رویت کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اس سیوان میں اپنے کارر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ہلو جی اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام افتخار بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے جی افتخار صاحب آ, یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عید کی رات بنتی ہے چاند رات اس हुँ. میں ذکر کیا کرنا چاہیے اس میں ذکر بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت خوب سوال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے للت الجائزہ کے حوالے سے سوال کیا مفتی صاحب چاند پہ ہم بات کر رہے تھے لیکن اس سے قبل ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جنید بھائی جی بات کر رہا ہوں جی حافظ نصیر باد عارف والا سے جی حافظ صاحب فرمائیے نہیں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ پاک گئے ہوئے تھے عمرے پہ مکہ پاک وہ انہوں نے تو آج عید پڑھ لی وہاں پہ ٹھیک ہے تو اب کیا وہ یہاں پہ آ کے عید پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کہ انہوں نے روزہ تو کل ان کی عید ہوگی وہ صبح یہاں پہنچ جائیں گے تو کیا وہ روزہ بھی یہاں رکھیں گے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آف صاحب آپ نے ہمیں کال کی وقتی صاحب رویت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے رویت کا معنی ہے دیکھنا تو رویت چاند رویت ہلال <سؤال> مطلب چاند کو دیکھنا اب شریعت میں چاند کو دیکھنے کا اعتبار اس کا معیار کیا ہے تو یعنی اب یوں سمجھے کہ اگر اگر جو غبر ہے یعنی مطلب جو ہے ابر آلود ہے تو اس میں جو ہے وہ دو کی گواہی ہے لیکن اگر مطلہ ابر آلود نہیں بالکل صاف ہے تو اس میں ایک جمع غفیر کی گواہی ضروری ہے اب یہ کتنے لوگ ہونے چاہیے تو یہ قاضی پر منحصر ہے دورے موجود میں دور جدید میں مفتی اعظم پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ کتنے کی گواہی کو قابل قبول قرار دے سکتے ہیں جب وہ قابل قبول قرار دے دیں تو پھر چاند کا اعلان ہوتا ہے اچھا آپ بات یہ فرمائی مفتی اعظم پاکستان جناب منیب الرحمن صاحب جو ہیں جو کہ چیئرمین بھی ہیں روہت حرال کمیٹی پاکستان کے اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ کل عید ہے ایک مثال میں دے رہا ہوں یا چاند ہو گیا یا پرسوں مطلب جو ہے وہ چاند ہو جاتا ہے تو اس کا اطلاع کیا پورے کے پورے پاکستان پہ ہوگا اور تمام علاقوں کو اس کو دیکھیے میں یہاں پر یہ بات اثرتا چلوں کہ قاضی جو ہوتا ہے وہ اتارٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اب موجودہ دور میں مفتی اعظم پاکستان گورنمنٹ نے ان کو اتارٹی دی ہے اب ان کے پاس اتارٹی موجود ہے ملک کے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جو ہے وہ زونل کمیٹیاں بھی ہیں صوبائی کمیٹیاں بھی ہیں اور سب پر جو ہے یہ رویت ہلال کمیٹی بھی جو وہ طور پر ہے اب مفتی اعظم پاکستان اعلان کرتے ہیں تو یہ پورے پاکستان میں قابل قبول ہوتا ہے صاحب کانٹوڈکشن کہاں ہے زونل کمیٹیاں یا دیگر کمیٹیز میں کہاں پر ہے کہ ایکسپٹینس جو ہے وہ نہیں ہو پاتی جیسا کہ وہی بات کے تین چاند کا پچھلی دفعہ رہا تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ممبے پہ آ کے ایک مرکز پہ آ کے نہیں رک پاتے دیکھیے بات یہ امیر کی اطاعت کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے تو جب مفتی اعظم پاکستان کو اعلان کریں تو اس کو پھر تسلیم کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اب اگر کوئی انفرادی طور پہ کوئی شخص چاند دیکھ لیتا ہے یا چند لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے روزہ رکھیں کیونکہ عید کریں لیکن پورے پاکستان میں جہاں پر باقاعدہ مشینوں کے ذریعے دوربینوں کے دیر چاند کو دیکھا جا رہا ہے تو وہی بات معتبر ہوگی جس کو باقاعدہ ایک طریقے سے مینج کیا گیا ہے باقی ورنہ کوئی شخص کو خواب بھی آ سکتا ہے کسی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر کوئی بات کہہ سکتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ ایک طرف تو وہ باقاعدہ خوربین سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اجلاس بھی ہو رہا ہے ساری چیزیں موجود ہیں سارے اکوپمنٹ موجود ہیں اس پہ رہیں گے ساتھ ہم رہیں گے آپ ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے کے بعد. تین وزراد آپ کا میزبان محمد جنید اقبال استقبال عید للت الجائزہ اور رویز کے موضوع کے حوالے سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے سوال آیا ناظرین کہ للت الجائزہ کو کیسے منانا چاہیے اس پہ کلام کرتے ہیں اور اس کے بعد عید کیسے منانی چاہیے اس پہ بھی کلام کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی فرمائیے جی مجھے پہلے تو انتہا سے زیادہ بہت ہی زیادہ مبارکباد دینی ہے اتنے اچھے پروگرامز آپ لوگوں نے کیے ہیں پورے رمضان میں بہت شکریہ میری دو, دو تین بار کال الحمدللہ للہ مل چکی تھی پہلے اس لیے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں پروگرام شروع ہوتے ہی اسپیڈ ڈائل پہ بیٹھ جاتی ہوں اچھا کسی طرح جو میرا کیونکہ دونوں نمبر نمبر اسپیڈ ڈائل پر سیلفون اچھا اچھا تو میں کانسٹینٹلی ڈائری کرتی ہوں हाँ. اور اللہ کا شکر ہے کہ دو تین بار کال مل گئی اچھا پھر میرے بھائی نے بھی پرسوں کال کی تھی اور خلیل وارڈ سے صاحب کے لیے بہت مطلب کہا تھا دلت سے کال آئی تھی آپ کو اگر یاد ہو کر بالکل سے کال آئی تھی تو میرا آئی. چھوٹا بھائی ہے اچھا ماشاءاللہ ہم لوگ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح کیو ٹی وی دیکھتے ہیں میں نے تو یہاں تک سب کو کہا ہوا ہے کہ میرے دوست میری فیملی میری بکس میری بہت ریڈ کرنے کی عادت تھی سب کچھ کیو ٹی وی بن گیا ہے کیا بات ہے ماشاء اور میں سے بھی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں آئی گاڈ آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امریکہ کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ ہیوسٹن ٹیکسیز اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکسز میں آلموسٹ ہے کیو ٹی وی یا کہیں کہیں آ رہا ہے نہیں بہت سی جگہ ہمارے تو میری تو پوری فیملی میں میں نہیں جانتی کہ کسی کے پاس نہیں ہوں اچھا اچھا دوسرا یہ کہ پھر ہمارے پاس الحمدللہ اتنی بڑی اپارچونیٹی ہے یہاں پر اس بات کی کہ سارے کیوٹ اسٹارٹ آئیں سارے تدبر و قرآن سارے کے سارے شہری ٹائم ہم نے ریکارڈ کیے ہیں ماشاءاللہ اللہ جن ما کے اللہ. پاس نہیں ہے کیو ٹی وی ان کو میں نے دی ہے وہ اتنی دعائیں دے رہے ہیں مجھے بھی اور کیو ٹی وی کو بھی اس بات ماشاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ابھی آو آو بات اللہ جب ماشاءاللہ مفتیان کرام چاروں اسپیشلی اور ماشاء علامہ صاحب کی تو بات ہی بالکل ڈفرینٹ ہے لیکن جو مستقل پینل کے جو ہیں مفتی ابو کر صاحب مفتی سہیل رضا اور مفتی اکمل صاحب اور مفتی عامر صاحب واقعی میں اتنے بڑے رول ماڈل میں تو میرے بچے بھی چھوٹے ہیں لیکن میں نے ان سے یہی ہر وقت کہتی ہوں کہ بیٹا یہ آپ کے رول ماڈل ہیں ان شاء اللہ ماشاء اللہ مطلب جی جی جی جی آپ فرمائیے فرمائیے پلیز کہتی ہوں کہ جتنی بھی تعریف کروں میں کسی کے کہنے پہ یا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی تعریف جھوٹھی کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں آئی سوے رمضان کے حساب میں کہہ رہی ہوں دل سے دعا نکلتی ہے خلیل واٹسی صاحب بھی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ سبھی بے شک نو ڈاؤٹ کہ جنید صاحب آپ جو ہے بہت ہی محنت کر رہے ہیں تسلیم تابع صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے اپنے ناخوان ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے ناخوان آئے ہیں اور ویسے صادری صاحب کی ذرا کمی رہی کم رہے آئے وہ تھوڑا سا میں نے سنا کہ وہ مدینہ شریف میں تھے تو ظاہر وہ وہاں پر تھے جو ترجمہ قرآن ہوا ہے جس طرح سے اور جو بھی پروگرام ہیں کابلوں کی طرح ہم دیکھتے ہیں اچھا اب مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے ہیروز جو ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ ماشاءاللہ یہ علماء کرام ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ امریکہ کی فضاؤں میں اب ہیروزم چینج ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ ضرور بالکل سمجھیں اور بچے گریپ کر رہے ہیں جو مطلب ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم سے وہ گراپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ بچوں میں میرا بیٹا میں آپ سے کہوں سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ فورٹین کا بھی ہوا ہے اچھا ماشاءاللہ اور ایک بیٹا ہے نو سال کا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اپنے بچوں کی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہی صرف کیو ٹی وی کا ایک میں صرف بتا رہی ہوں کہ وہ ہوم ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں کیو ٹی وی تو ہمارے گھر میں چلتا ہی ہے ہر وقت یعنی کچھ اور چینل تو شاید ہی چلتا ہے اچھا وہ ان کی کانوں میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے وہ اتنے دیوانے ہیں مفتی اکمر کے اور اسپیشلی مفتی اکمل اور مفتی ابوبک کے صاحب مفتی سہیل رضا اور मاشا, یہ چاروں جو ہے بہت ہی زیادہ یہاں تک کہ آپ کے مسائل کا حل تطبر قرآن حکام شریعت ماشاء اللہ قرآن سنیے اور سنائیے تو بہت ہی زیادہ شوق تھے سب سے شوق تھا مفتی سہیل رضا تو لگتا ہے ایسا چاہتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے مفتی سہیل رضا کو سن کے ہی وہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی سیکھ لے کوئی عمل کر لے تو ایسا वा. ان کا مطلب انداز वा. ہے वा. کہ بس वा. کوئی سیکھ لے ان سے ماشاء آپ ایک پروگرام ایسا کریں پلیز بہت آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں حاصل کریں ظاہر ہے کہ آج کل کا ماحول ہے ٹھیک ہے بالکل لیکن میں نے سنا تھا لاسٹ ایئر مفتی سہیل رضا سے کہ وہ جیسے ایم اے کیا ہوا ہے انہوں نے اور مفتی اکمل صاحب جیسے ہیں کہ کیمیکل انجینئر ہیں یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں کس طرح کی ہیں اور ماشاء اللہ مفتی سہیل رضا تو خیر قاری قرآن بھی ہیں مفتی بھی ہیں حافظ قرآن بھی, بھی حافظ میں چاہتی ہوں میرا ایک بیٹا حافظ بنے اور عالم بنے हूँ. اور دوسرا بیٹا مفتی بنے کیا بات ہے ماشاء بات یہ ہے کہ نیتوں کا سوال تو ملتا ہے بہن لیکن اگر امریکہ کی فضاؤں میں بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں نا کہ اسلام کے انداز سے ماشاء وہاں پر اسپریڈ ہو رہا ہے اور آپ کے اندر اگر یہ اپج پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کا بچہ دین اور دنیا کا ایک خوبصورت امتزاج بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف آپ کو فورن بڑھنا چاہیے اور یہ اس لیے بھی بڑھنا چاہیے کہ میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس بات کا ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم تو بہت دلاتے ہیں اور دلانی بھی چاہیے اس نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قبر اور اپنی آخرت کا سامان کریں اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا جہاں پر اتنی محبتوں کے گلدستے پیش کیے ہیں اتنی عقیدتوں کے گلدستے پیش کیے ہیں وہاں پر تھوڑا سا ہم پر تنقید بھی کریں اور تنقید برائے اصلاح تاکہ ہمیں یہ چلے کہ ہمارا ویژن کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو غلط ہو گئی Hello? میں نے میں نے خلیل واٹر صاحب سے بھی تفصیلی بات کی ہے اس ٹاپک پہ وہ چھوٹی سی ایک بات ہے وہ میں نے ان سے کہہ دیے انہوں نے کہا وہ ہوگی کوئی بات اچھا ٹھیک ہے ایک اور بات آپ سے بتاؤں کہ آج کا جو آپ لوگوں نے ٹاپک چنا ہے وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ پورے رمضان میں تو الحمدللہ بہت اچھے سے ٹاپک تھے لیکن آئی تھنک آج جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا ریزن یہ ہے ہم لوگ یہاں پر مطلب میری شادی بھی نہیں کروں گی ہم لوگ کافی زیادہ عرصے سے یہاں پر ہیں ہیوسٹن میں مطلب امیرکا میں اب تیرہ سال سے چودہ سال سے ہیوسٹن کے اندر یہاں پہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے گروسری اسٹورس ہیں اور پاکستانی جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بہت جائنٹ سائز کے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے پارکنگ لاٹس میں ہزاروں کی تازہ لوگ جمع ہوتے تھے اور میوزک نائٹ ایڈ نائٹ منائی جاتی تو اب لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اکرام نے مساجد میں پانچ چھ سال سے بہت زیادہ شور مچا ہے اس بات پہ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب بند ہو چکا ہے یہاں ماشاء اللہ لیکن آج کیو ٹی وی کے پینل پہ یہ ٹاپک سن کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ میں پاکستان آئی تھی پچھلے دو سال پہلے م. اور ہم چار سال گزار کے گئے ہیں پاکستان میں تم نے دیکھا کہ یہ چیز وہاں موجود ہے کہ راتوں کو برباد کر دیا جاتا ہے اچھا مجھے بہن ایک بات بتائیں لہلت الجائزہ پہ ہم کلام کر رہے تھے اوبیسلی آپ نے اسی بات کو فوکس کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پارکنگ ایریاز میں وہاں پر میوزکل نائٹس ہوتی ہیں چاند رات کو اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ رقص و سرور کی ایک محفل سجائی جاتی ہوگی کیا اوور وہاں پر نوجوانوں کا یہی عالم ہے ہلو بالکل لیکن الحمد للہ اب سال سے بند ہو گیا ہے اچھا لیکن پاگل ہو جاتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے اب ان کو آزادی نہیں آزادی, آزادی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ گیا اور ختم سب کچھ بالکل ٹھیک ہے بالکل اس پر کام کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا آپ کی دعاؤں کا آپ کی عقیدتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کو وہ جو آپ کی ایک نیک تمنا ہے میری دعا ہے بلکہ مفتیان کی بھی یہی دعا ہے پوری کیوں چی ویکی کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش میں کامیابی عطا کرے مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو امریکہ کی فضاؤں سے ایک کال آئی اور وہی جو ایک ریلیونٹ کوششن تھا ایک صاحب کا کہ لہلت الجائزہ میں کیا ذکر و اسکار کرنی چاہیے کیا دعائیں کرنی چاہیے مطلب کس طرح سے اس کو انٹرٹین کریں کس طرح سے اس کو منائیں للت الجائزہ کے بارے میں حدیث کریما میں آیا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں ان راتوں میں اگر انسان عبادت کرے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اور ان راتوں میں ایک لہلت الجائزہ کی رات بھی شامل ہے اس کے علاوہ اور حدیث کریمہ بھی عبادت کے بارے میں ترغیب دلائے گے مگر کسی خصوصی وظیفے کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا کیونکہ خصوصی البتہ یہ کہ اس رات کو جو پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ نماز ہے اس رقر نوافل پڑھے جائیں اس کے علاوہ جو ہے دروج شریف کی کثرت کی جائے تصبیحات پڑھی جائیں جس انسان اہتمام کر سکتا ہے کہ اپنے فجر کی نماز بھی ادا کر لیں تو وہ کرے میں صحیح صاحب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ وہاں پر پارکنگ ایریاز میں باقاعدہ میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں یہ تو ایک امریکہ میں انہوں نے ایک ٹیکسز کی بات کی اگر آپ پوری یورپین کنٹریز کی بات کریں اسکین ایوین کنٹریز کی بات کریں ایون انڈیا کی بات کریں تو آپ کو یہ چیز بہت عام نظر آئے گی مسکنسپشنز ہیں یا ہم صحیح طور سے جو ریسیو نہیں کرتے میسج کو کیا غلطی ہے دیکھیے اس میں بہن نے خود کہا کہ جب اولاما نے تعقب کیا اور علماء نے وہاں پر جو ہے کہ وہ ذرائع تبلیغ کو فروغ دینا شروع کیا تو یقینا مسلمان کے اندر جو میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ القائے نفسی جو ضمیر ہے وہ یقینا اللہ کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اسی طرح راغب ہونا چاہتا ہے تو جب علماء نے وہاں پر جو گویا کہ فص کے خلاف گناہ کے خلاف ایک جہاد بلند کیا اور جہاد میں نفس کیا تو آپ نے دیکھا کہ جب کلمات ناسحانہ کہے گئے تو بہن نے کہا کہ جناب وہ ماحول میں جو فضا تھی فص کی گناہ کی وہ چھٹتی چلے گئی تو یقینا کس طرح کیوں کہ یہاں پر اصلاح جو ہے کہ پوری دنیا میں عام کر رہا ہے تو جتنا اصلاح کا پہلو پہ جاتا ہے یعنی کمیوں ہوتا رہے گا یہاں سے بڑھتا رہے گا تو یقینا مسلمان کے دل میں احساس بیدار ہوتا رہے گا اور وہ تجدید وفاق کرتا رہے گا کہ میں شکر بے مہار نہیں ہوں میں مومن ہوں میں مروں گا ایک دن اور خدا کی بارگاہ میں میرے حل عمر کی جواب دہی اچھا ایک موضوع سے تھوڑا سا لیکن پہلے ہم گفتگو کر چکے لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عید منائی جاتی ہے تو کیا یہ اچھا نہ ہو مفتی صاحب کے سعودیہ کے مطابق ایک ہی وقت میں تمام ملک جو ہیں وہ عید منانا شروع کر دیں لیکن بات یہ ہے کہ مسائل کے اس سے دیکھا جائے تو مسائل تو اپنی جگہ ہیں موجود ہیں لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تو میں انہیں کی بات کی تعریف کروں گا اپنی بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں اور زمینی حقائق کو دیکھیں تو یہ بات بظاہر ان نظر نہیں ہے نازن میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ ہم مفتی اعظم پاکستان محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں روہت اللال کمیٹی پاکستان کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ان ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹس دیں گے اور انشاءاللہ اللہ وہ آ کے اناؤنسمنٹ کریں گے باقاعدہ کہ چاند نظر آیا کہ چاند نظر نہیں آیا مختلف اطلاعات مختلف میڈیا میں اس وقت آ رہی ہیں لیکن پراپر ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کر کے آپ کو جو ہے انہیں کی آواز میں ایک نتیجہ خیز بات سنوانے کی کوشش کریں مفید صاحب عید کے حوالے سے بات ہے تھوڑا سا اس موضوع کی طرف آتے ہیں عید کس طرح سے منانی چاہیے بنیادی طور پہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پورے رمضان عبادت کی ہے اب ہم عبادت سے فارغ ہو گئے جیسا کہ بہن نے کہا کہ چاندرا داتی آزاد ہو جاتے ہیں شترے بے مہار ہو جاتے ہیں تو کیا آزاد ہو کے عید منانی چاہیے یا اس کو کچھ حدود و قیود باقی ہیں ہم بلا بھائی یہ تو درست کہ آزاد ہو جاتے ہیں مگر آپ کے اگر اجازت ہو تو اس مگر کے بعد مزید گفتگو جاری رکھیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی ہم ٹھیک ہے ہم تو شام سے کوشش کر رہے ہیں اتنی کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی اچھا آپ کو کہاں سے بات میں کراچی سے شاہنا باد کر رہی ہوں جی فرمائیے آپ کے سارے پروگرام ہمیں بہت اچھے لگے شار ٹائم سیٹ ٹائم سارے پروگرام آپ کے بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں بہت شکریہ اور ڈیورٹی کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام وعلیکم السلام بہت ساری دعائیں تمام نئے لوگوں کے ساتھ ہماری دعائیں اور اس رمضان کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے میں نے میرے کو دیکھا وہ بھی مدینے میں وہ انتقال کر گئے ہیں میرے ان کو میں نے دیکھا مدینے میں نہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے مدینے احنا. میں احنا. احنا. اتنی خوشی ہو رہی ہے کو میں نے مدینے میں دیکھا جا جا آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے جی ہو چکا ہے اور مدینے میں ہی انتقال ہوا تھا اچھا انتقال ہوا نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواہری رحمت میں جگہ اتا کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہولام میں شامل کریں آ, بات یہ ہے کہ ایک اطلاع ناظرین اس وقت آئی ہے اور وہ اطلاع میں چاہوں گا مفتیان سے شیئر کرنا کہ اسلام آباد اور پشاور کوئچہ کی مختلف مساجد میں اس وقت تراوی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر چاند کی اطلاع نہیں ہے اب اگر ہم اس پہلو کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی بات میں وہیں سے کنٹینیو کرواؤں گا عید کے حوالے سے کہ ابھی ایک دن اور مل گیا مفتی صاحب ایک دن ہمارے پاس اور باقی ہے شاید شاید ممکنہ طور پر جو ہے ایک دن ہمارے پاس باقی ہو تو یہ اگر ممکنہ طور پر ایک دن ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے صحیح صاحب دیکھیے اس کا اہتمام اسی طرح ہونا چاہیے جس پر تسلسل یہاں پر چل رہا ہے کہ یہ آخری ساتھ اور للت الجائزہ پھر کل منتقل ہو جائے گی اور وہ جو کل کی رات ہوگی اگر آج چاند نہ نظر آیا تو, تو کل کی رات وہ رات ہوگی جس کے استغفار کے ذریعے شیخ اب محدیث دہلی علیہ رحمان نے ماسوۃم میں اس نقطے کو بڑے اجاگر کیا اور فرمایا کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس راتوں میں رب کریم کا فضل اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کے فضل سے دعا کی جائے تو ہر دعا رب کریم کی بارگاہ میں مستجاب اور مقبول ہوتی ہے تو یہ کل کا روزہ ہے اس روزے کے اندر چاہیے کہ ہم اس میں کیونکہ یہ سات رمضان کی جو ہے پھر دوبارہ لوٹے گی نہیں بالکل نہیں لوٹے گی اور مہینوں کو یہ ساتھ حاصل نہیں ہے تو اس دن کے اندر جو ایک رہ گیا ہے اس میں ہم استغفار تسبیح تحلید اور جو ہے کہ وہ پابندی نماز اور روزے کے تمام اہتمام کو رکھیں اور بالخصوص اگر خدا نخواستہ ہم سے نماز قضا وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس کو کل کے دن میں کثرت کے ساتھ ادائیگی کی طور پر شروع کریں تاکہ وہ برکت ہو جائے کہ ہم ایک تجدید وفا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خطا ہو گئی تو آج اس کا عہد کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بہت بہت آپ کو مبارکباد آپ کے پروگرام بہت اچھے اللہ پا رہا کو سلامت رکھیے میں خوشی سے پاگل ہو رہی میں آپ کو بتا رہے تھے میری بات ہو رہی ہے آپ سے آپ ہماری اتنی پیاری سی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں گرمی سے بول رہی ہوں سوچ بول رہی ہوں فرمائیے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے اتنے پیارے پروگرامس کر رہے ہیں اسپیشلی میں نے بچوں کو میوزک سے بہت مطلب میں پرہیز کرتی ہوں سنواتی ہوں ان کو تو اسپرچ میرے گھر میں چلتا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ جب آدمی میوزک ہوتا ہے تو میں اسپرچ میں یوز کر دیتی ہوں وہ آپ کیا اس حوالے سے تھوڑی بات کی جائے تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ ہوں کہ آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم بھی گناہ گار ساتھ ہوں گے پوری کوشش کرتے کو آف کر دیا جائے <تصفيق> لیکن ایسے چلتی رہتی ہیں کو منع کرتی ہوں میں ضرور ہمیں بتائیے گا اور اس کے سب کو بہت مبارک بات ہو میرا دل اندر سے ہے اس وجہ سے کہ اللہ پاک کو سلامت رکھے اور ہی ختم کر دینا بات یہ ہے پیغام میں حق ہے پیغام میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کام ہے یہ کسی فرد کا محتاج نہیں ہے کسی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا محتاج نہیں آ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کام ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کا کام ہے یہ تو قرآن اور حدیث کا کام ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام کبھی رک جائے بس آپ یہ دعا کیجئے کہ جس انداز سے اللہ, اللہ, اللہ, تعالیٰ اللہ, تعالیٰ اللہ تعالی نے اس آواز کو سارے زمانے کی صدا بنایا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی انداز سے ہمیں مضبوطی عطا کرے اور ہمیں مزید کامیابی عطا کرے جرمن کی فضاؤں سے اور کیا کہنا چاہتی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک قسم کے جہاد میں ہیں اپنے بچوں کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے ماحول سے بچائیں اور اسلام اور, اور سنت کے حوالے سے ان کو فالو کروائیں اور آج سب ہمارے لیے دعا کریں اس معاملے میں اللہ کریم اچھا یہ بتائیے کہ جرمنی میں عید کب ہے آج ہم لوگ عید منا رہے ہیں آج ماشاء عید منا رہے ہیں تو, تو پھر میری طرف سے میری طرف سے اپنا مفتی صاحبان کی طرف سے ہمارے کیو ٹی وی کے تمام استاف کی طرف سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک مبارکباد میرا خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی بہرحال جرمنی کے دیکھنے والے یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یوروپ میں اس کا مطلب ہے کہ عید ہو گئی ہے الحمد تو یوروپ کے تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے بہت سے دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے سوالے سے تو مزید اس کلام کو جاری رکھتے ہیں کیا فرما رہے تھے دیکھیں میں یہ اثر چلوں کہ عید کے دن کو کیسے منائے آپ نے یہ کی سوال کیا تھا دیکھیں ماہ رمضان کو مکمل طور پر ہم ایک جائزے کے طور پر لیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں جو روزے رکھے عبادات کی نماز تراوی ادا کی اس کا حقیقی مقصد کیا تھا پر پرہیزگاری اختیار کرنا اور دوسرا یہ کہ غریبوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا کہ میں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کی جو فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے ہماری پریکٹس تھی اب جب عید کا دن ہم گزارنے کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھ کر آتے ہیں اپنے بچوں کو خوش و دیکھنا چاہتے ہیں خود نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو نبی کریم علیہ سلاط اسلام کی اس عمل کو سامنے رکھیں کہ آکار علیہ سلاط و اسلام تشریف لا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تمام بچوں کو خوش خوش دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ایک جانب کھڑا ہے آکا علی سلاد نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیل رہا اس پہ کہا کہ میں نے کپڑے بھی نہیں پہنے اور میں کھیل بھی نہیں رہا اس لیے کہ میں کھیلتا تب کہ جب خوش ہوتا اور خوش تب ہوتا جب میں نے بھی نئے کپڑے پہنے ہوتے تو آج اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے نئے کپڑے پہناتا آج اگر میری ماں ہوتی تو مجھے نہلا دھلاتی مجھے اچھی خوشبو لگاتی مجھے پیسے دیتی میں کھیلتا ان کے ساتھ تو آکا ارے سات و نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کی کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جائے آہا. تیرے والد بن جائے آہا. کیا تو اس سے راضی ہے کہ عائشہ تیری ماں بن تو اس سے راضی ہے کہ بہن بن اور بچہ کتنا خوش نصیب ہے آہا. تو اور آکاری اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العالمی اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اسی کھاتے کیا کیا میں بات جاری رکھیں ہی. گے کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو رکھا شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی آپ کا سلسلہ مگر میں منقطع ہوا تھا میں چاہ رہا ہوں وہیں سے جو ہے وہ بات جاری رکھیں آپ جو فرما رہے تھے عید کے حوالے سے اور دیگر جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے لہلت الجائزہ کے حوالے سے ہاں لہد اللہجاہدہ کے حوالے سے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ ابلیس آزاد ہو جاتا ہے مومن تو اس دنیا میں پہمند ہے رسول اللہ صلہ شاہ فرما دنیا سجن المومن وہ جنت دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے تو اس ماہ مبارک میں جو موقع پہ عید کے جو خوشیاں خوشیاں منائی جائیں گی وہ اسلام کے حدود میں دائرے میں رہتے ہوئے منائی جائے گی ان دائروں کے حد تک تو آزاد ہیں اس دائرے سے جہاں سے قدم باہر نکالا اس سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے हुँ. تو صحیح صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ خاتون نے جرمنی سے یہ کہا کہ ہم باقاعدہ ایک جہاد کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ ہمارے بچوں کو میوزک سننے کو ملتا ہے ہمارے بچے جو ہیں مسیحی کی طرف جاتے ہیں اوبویسلی وہاں پہ کانسرٹس ہوتے ہیں پروگرامس ہوتے ہیں یعنی ہر طرح کی محفل جو ہے وہاں پہ جیسا کہ امریکہ سے بھی اپنا آنا آیا تھا یہ پورے یورپ کا حال ہے سوال یہ ہے کہ ان حالات میں رہ کے اپنے بچوں کو بچا لیا جائے ان کو دین کا صحیح کانسیپٹ ڈیلیور کر دیا جائے اور وہ اس کو ریسیو کر لیں تو کیسے ممکن ہو کہ ان سخت حالات کے اندر سے نکل کے اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں دیکھیے اس کے لئے تمام معاملہ ذرائع کے ہیں کہ والدہ ماشاءاللہ اتنی عظیم زاہدہ ہیں اور ان کا ذہن جو ہے کہ اس قدر مزکہ ہے اور قلب اتنا مجل ہے کہ جناب دین سے اس قدر محبت ان کو ہے تو یقیناً اصل پنل اور اصل ذریعہ تو والدہ ہے تو گھر کے اندر جو فیڈ بیک دی جا رہی ہے جو صلاح کی بات دی جا رہی ہے جو شفقت کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک ایسی نیک خاتون کے ذریعے دی جا رہی ہے تو یقیناً جن کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور جہاں پر کیو ٹی وی کے بات فرمائی کہ قرآن و سنت کے بیانات اور قرآن و سنت سے جو شمول جو بیانات جو ہے اس کو سنائے جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایسا سلسلہ ہے کوشش کرنے کا اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ سر آصر میں بھی اللہ نے فرمایا وہ توا صوبے حق صبر کہ صرف تمہیں نیک ہونا نہیں ہے بلکہ تم آگے نیکی کی دعوت بھی آپ نے دینا ہے تو یقیناً یہ ذرائع جو انہوں نے کیے ہیں تو یوروپ کے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ جناب وہ صالحین کے صوبہ اختیار کریں علما کی صوبہ اختیار کریں گھروں کے اندر جس طرح میری بہن کا اگر یہ ماحول رہا تو اس میں اللہ کی جانب سے بہت زیادہ امید ہے کہ اس کی توفیق شامل حال رہے گی اور بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے ایک بات یہ فرمائیں کہ عید کے موقع پر جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک بات یہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اور بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ ہم اصلاف بھیجا بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ نمود و نمائش بھی کیا کرتے ہیں اور یا اور مساکین کا خیال نہیں کرتے اس پہ کلام کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں اظہر بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے جی فرمائیے میں نے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو فترانہ دینا ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو بغیر بتائے دے سکتے ہیں اور میں نے نماز کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا تھوڑا سا آپ کے فی الحال کے ٹاپک سے ریلیونٹ تھا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نماز عید کی نماز جیسے مسجد میں جا کے مرد پڑتے ہیں عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں مگر نماز کا جو طریقہ ہے اس میں میرے سامنے دو باتیں آ رہی ہیں سجدے کے حساب سے میں یہ سنا ہے کہ سجدہ ہمیشہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سمت کے کرے اور اس طرح سے اور جبکہ میں نے الہدا سے پتا کیا وہ کہتی ہے کہ عورت بھی پیٹ اٹھا کے سجدہ کرے تھوڑے بازو کھول کے سجدہ کرے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں وہ حدیث یا بات نہیں ہے کہ عورت وہ سے سجدہ بالکل میں آپ کا مدہ سمجھ گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب پہلے اسی پہ کلام کر لیتے ہیں کہ سجدی کا طریقہ اصل کیا ہے سجدے کا طریقہ مردوں کے لیے تو واضح ہے سب کو معلوم ہے خواتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشراد فرمایا کہ آئی یم باد اللہ بے کہ اس کا باز گوشت سے ملے <تصفح> یعنی بالکل چمٹ کے کرے اور زمین سے چپکتے ہو <تصفح> <تصفح> اور یہ حدیث شریف کو صاحب فت قدیر رحمہ اللہ نے فت قدیر میں بیان فرمایا اور دیگر قطب میں موجود ہیں <تصفح> بلکہ حضرت امام جعفر تحابیر رحمت کی شرع معنی اللہ سار دیکھی تو انہوں نے حدیث کے انبار لگائے ہوئے ہیں اب کسی شخص ہر شخص سے فتوا نہیں پوچھا جاتا کیونکہ اب بہت سے لوگ دینی تنظیمیں چلا رہے ہیں لیکن ان کا کام فتوا دینا نہیں ہے اب جو جو جا کے سوال کر لے کر لے لیتے ہیں تو منا کرتے ہوئے شرم فتوا دینا در مفتی صاحبان کا ہی کام ہے جو جن کا جاب ہے ان کو وہ جاب کرنے دیا جائے بہت پر طریقے سے مزید ان کے سوالات کے والے ایک کوشچن ان کا تھا کہ فطرانہ بغیر کچھ کسی کو دے سکتے ہیں تو میں حرج نہیں ہے اور ایک کوشچن یہ کہ عید کسی نے پڑھ لی اور ملک میں پھر پاکستان میں ایسی صورت میں دیکھیں عید عید تو وہ پڑھ چکے ہیں مگر پاکستان کے چونکہ متلے مسل ہو چکے ہیں اور پاکستان لے کے حکم میں ہے ٹھیک ہے تو چناچہ عید کا سبب یہاں پہ ان کو پایا جا رہا ہے تو انہیں عید یہاں پہ پڑنی ہوگی پچھلی جو ان کی نفیل ہو جائے گی پچھوی نفل ہوگی ہے یہ جو پڑیں گی نفل ہو جائے گی اور روزے کی کیا صورت ہوگی وہاں روزہ رکھا ہے یہاں بھی روزہ موجود ہے پھر ہاں وہاں پہ روزہ رکھا ہے یہاں پہ روزہ موجود ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر ان کے تیس روزے پورے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ روزہ رکھنے سے اکتیس بار روزہ ہو رہا ہے تب بھی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے شہید اب ان کو مشہورہ کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے اس طرح آدیش کریمہ بھی آیا چیک میں ہی رہتی ہے وقت میں لوری رہتی ہے روزہ رکھو جان دیکھ کے افطار کرو تو وہ روزہ وہ رکھ, हुँ رکھ हुँ لے اب ان کا جو پچھلا جو پہلا روزہ ہے وہ نفلی ہو جائے گا یعنی سعودیہ کا جو روزہ ہے وہ نقلی ہوگا امید تو یہ فرض میں شامل ہو جائے گا کیونکہ یہ اس مسئلے میں انسان جس میں ہوتا ہے جاری رکھتے ہیں اس گفتگو کو ایک السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی میں فرید احمد بول رہا ہوں اللہ سے جناب فرمائی جی میں نے ایک گزشت پیش کرنی تھی کہ ایک ہم نے رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک پروگرام قرآن سنی اور اور روزانہ آ رہا ہے وہ تو کیا اچھا ہو کہ یہ رمضان کے بعد بھی روزانہ آ جائے ایک دن چھوڑ کے اچھا یہ کرنی تھی رزام جدید معائنہ کرتے ہیں تو اس میں وہ موضوع ایک لڑکی آتے ہیں اس موضوع میں بات ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہفتے میں ایک پڑھائی وائی ہوتی ہے اس کے موضوع کے حساب سے اچھا یعنی کا یہ کہنا ہے میں سمجھ گیا اس کی بذات تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سنیے اور سنائیے میں جتنی آیات وہ ایک ہفتے میں سنا رہے ہیں اسی سے ریلیونٹ موضوعات آ کے وہ حدلس میں جو ہے وہ بیان کیا کریں تجویز تو بہت اچھی ہے اور بات بھی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے اس لیے اس سے فائدہ یہ بھی ہو جائے کہ پورا کا پورا کل کلام پاک جو ہے کا اس کی ترجمہ اور اس کا تفصیل جو ہے وہ اللہ ذریعے پہنچ چکی ہے بلکہ کنٹرول روم میں بھی اعلیٰ حکام تک پہنچ چکی ہے فارسی صاحب کے پاس اچھا جی بات یہ ہے مفتی صاحب ہم اب آتے ہیں سے اسپیسیفک موضوع پر کہ جہاں پر مفتی صاحب نے ایک جو ہے واقعہ بیان کیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور سرکار نے شفقت فرمائی آج عالم یہ ہے علامہ صاحب کہ اصراف بیجا ہو رہا ہے میں اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں اب خرچ کر رہا ہوں بے تحشہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اصراف کی گنجائش دین اسلام میں موجود ہے دیکھیے اصراف تو سراسر ہلاکت ہے اور سرا سروادی ہے اچھا اچھا ہم دیکھیں گے کیسے کہ یہ نے جائز خرچ کیا ہے بٹ اس کے لیے یہ ہے کہ جو چیز دین کے معاملات میں ہوں گی اور جو چیز دین کے لئے خرچ ہوگی اس میں اصراف نہیں ہے ٹھیک ہے جو چیز اب جو ہے کہ غیر دین کے کام میں ہوگی خدا کی معاشیت میں ہوگی خدا کی نافرمانی میں ہوگی تو جو کام خدا کی فرمان برداری میں ہوگا جن کے حقوق پر خرچ کرنا ہے اس طرح والدین ہے اولاد ہے بیوی ہے کھانے پینے کے گھر بار ہے اس میں جو چیزیں خرچ کی جائیں گی اور وہ چیزیں جتنی ضرورت ہے تو وہ ساری کے ساری جو ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں ہوگی بلکہ وہ آئین وہی ہے جس کا حق رکھا گیا ہے, ہے لیکن جہاں پر وہ معصیت میں خرچ ہونے لگ جائے گناہ میں خرچ ہونے لگ جائے کہ جناب ایسی چیزیں خرید رہے ہیں کہ جو شریعت متحرہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ چاہے ایک روپے کی خریدیں گے تو اس میں بھی گویا کہ اسراف ہوگا لیکن جو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں مثلاً کپڑے سلا رہے ہیں سیکھ. تو کپڑے سلا میں ایک, ایک ستر پوشی کا جو حکم ہے हुँ. اپنے تن کو ڈھانکنا ہے سیکھ. اور زینت حکم ہے زینت کے لیے آج یہ کہ جناب اگر جنید صاحب نے جناب جو کہ بڑی خوبصورت شیروانی پہنی ہے اور جناب وہ دس ہزار روپے کی ہے تو میں چاہوں گا میں پچاس ہزار روپے کی لوں تو اپنے فائدے قیمت کا تعین مت کریں گا میں ایک <laughs> جہاں اپنے فائدے کی بات ہو اور اس میں مال زیادہ دینے سے है है. مال زیادہ دینے سے میرے لیے بعد میں مسائل کھڑے ہوں گے تو یہ بھی شراپ میں شامل ہو جائے گا اور فران فقانی حمید نے جہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے کریم ساتھی کا کہا ہے, کہا ہے، وہ اس میں کہ بے فائدہ کاموں کے اندر وہ پیسہ ڈالتا ہے اور بالخصوص وہ معصیت خدا کی نافرمانی کے کام اندر اچھا اب اللہ نے آپ کو عطا کیا آپ جو ہے اپنے بچوں بچوں پر, پر خرچ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے کھل کے ان کو چرا سکتے ہیں اور ان کی عید کو بڑا اچھا چلوا سکتے ہیں توریعت کی لمیٹیشن دوسرے سے کیا ہوں گی کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کھل کے ان کو پیسہ خرچ کریں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے برابر میں مطلب پڑوسی ہے یا آپ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ, وہ یتیم بچے مسکین بچے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پرائرٹی میں کیا بات ہوگی آپ ان کا بھی خیال رکھیں یا صرف اپنا ہی خیال رکھیں دیکھیں اس, اس جواب سے پہلے میں کروں. وہ آیت میں نے پڑھی تھی وہ من چاہدہ نہیں تھا وہ فمن چاہدہ ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے دیکھیں اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے سرکار فرماتے ہیں لا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی عید کی تیاری کرنا کہ اس کے خود سب کچھ اپنے پر خرچ کر لیا جائے اور آپ کا پڑوسی آپ کا دیگر دوسرے کو مسلمان بھائی بیچارے بھوکے سو رہے ہوں یا پہ کے لیے ان کے پاس لباس نہیں ہے یہ ایک قسم کی جاتی ہے یہ دین میں نقص ہے تعمیر عمار بھی عمار اسی صورت میں ہوگا خود اپنے لیے بھی تیاری کرے اور اپنے دیگر مسلمان جو محتاج ہیں ان کو بھی تیاری ان کی بھی مدد کی جائے نازی کچھ بھی سوچیں کچھ ہم بھی سوچتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختلف